فلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور نفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربته ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم مشر الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على على على محمد محمد محمد وعلى وعلى محمد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 اعوذ من, من همزه بنفره بنفره بسم الرحمن یہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اور قیامت نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ویسے قرب قیامت کے فتنے اور ہوناکیاں بڑھتی جا رہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں اور علامات ذکر فرمائی ہیں جو دکھائی دے رہی ہیں جن کا مشاہدہ اکثر ہوتا جا رہا ہے جیسے دنیا کے ہیرس اور ایک حدیث میں یکس و شرب الخمر شراب نوشی بہت ہی بڑھ جائے گی یکس اور زینہ بڑھ جائے گا اور ایک حدیث میں ایک معصیت کا ذکر ہے جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں اللہ علم یہ فتنہ تصویر ہے فوٹو اور تصویر تقریباً ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے یا پھر ممکن ہے یہ مرض سود کا مرض جس کا گرد و بار کم از کم ہر گھر میں موجود ہے قتل و غارت گری عام ہو جائے گی اور قتل کی کیفیت یہ ہوگی لا لایا درخاطل الفیمہ قتل بدل مختول الفیمہ قتل کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کسے قتل کر رہا اور کیوں قتل کر رہا اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے مجھے قتل کرنے والا کون ہے اور میرا گناہ کیا ہے یہ ہال ناک فتنے بڑی تیزی سے نمودار ہو رہے ہیں تقارب اسواق تقارب ازمان وقت کی برکتیں کم ہو جائیں گی اور کاروباری مراکز منڈیاں قریب آتی جائیں گی حتیٰ کہ ایک شخص ایک دن میں کے چند گھنٹوں میں یا کچھ لمحات میں دنیا کے بہت سے كاروباری مراکز کا دورہ کر سکے گا اور وہاں کے احوال معلوم کر سکے گا یہ سب قربت قیامت کی علامات ہیں یہ سارے فتنے ہیں ایک حدیث میں کثرت و کا ذکر ہے پولیس بڑھ جائے گی اور پولیس والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا یہ نشاندہی اس لیے فرمائی فتنیں اور معصیتیں اور جرائم اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ان کی سرکوبی کے لیے بہت زیادہ پولیس کی ضرورت محسوس ہوگی اس لیے اس منصب پر لوگ بڑھا دیے جائیں گے تاکہ وہ جرائم کا سدے باب کر سکے چونکہ فتنوں کا ظہور یہ قرب قیامت کی علامت ہے اس لیے ہمیں اکثر و بیشتر فتنوں کے ابواب پڑھتے رہنے چاہیے اور اپنی آفیت تحفظ اور سلامتی کی تدابیر جو شریعت نے ادا فرمائی ہیں انہیں اختیار کرتے رہنا چاہیے بن عامر کی حدیث مسد احمد وغیرہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں من نجات و یارسود اللہ رسول یار اللہ سب نجات کیا ہے یہ نجات کا سوال عمومی شکل میں ہے فتنوں سے نجات اور جو بھی دنیا کے مخاطر ہیں محالک ہیں ان سے نجات مرنے کے بعد اداب قبر سے نجات اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم سے نجات اور قیامت کی سعود ط اور ہولناکیوں سے نجات کس چیز میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ذکر فرمائیں فرمایا کہ املک وب کے بَيْتُكَ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یہ نصیحت فطروں کے دور میں اور بھی کارگر ہے میں رکھنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ فتنوں کی خود تم تشہیر نہ کرنا آج جو فتنوں کی خطرناک صورت حال ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب بلا ضرورت تشہیر اور خام خواہ اس کا چرچا اور اس میں دور حادر کے ایک شیطان کا عمل دخل ہے اور وہ میڈیا ہے جو فتنوں کا منتظر رہتا ہے جس پر یہ بھوک سوار ہوتی ہے کہ فتنہ کھڑا ہو اور اس کی خبر پہلے میں نشر کروں پہلے وہ خبر میرے چینل سے نشر ہو پھر آمت الناس بھی یہ خبریں سنتے ہیں وصول کرتے ہیں اور کسی طبعین کے بغیر اس کی تشہیر کرتے ہیں یہ فتنوں کو مزید بھڑکانے کا موجب معاملہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاطمہ کے عمل کا لے گا لان اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اپنے خوابوں میں رکھنا اور وقت علاقتی عطر اپنے گناہوں پر رونا جب فتنوں کا دورے دورہ ہو تو موت کا اندیشہ ہر وقت قائم ہے تو تم زیادہ وقت سفر آخرت میں بسر کرنا گزارنا جس کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا گناہوں پر رونا خالص اور سچی توبہ کرتے رہنا کثرت سے استغفار کرنا یہ گناہوں پر رونے کے معنی ہیں والے یسا کا بہت اور اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھنا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنے کی کوشش کرنا ہاں جو واجبی امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے گھر سے نکلنا کاروبار ہے نمازیں ہیں مریض کی بیمار کسی ہے صالحین کی زیارت ہے لیکن کوشش یہ جی ہو کہ زیادہ وقت اپنے گھر کی چار دیواری میں گزرے ایک مجلس میں نبی اعظم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون فرمایا کہ وہ شخص ہے رجل روج الآد فاروسی جو اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑ لے لغام کو تھام لے یطلب الموت موتا نہ ہو اور جہاد کے میدان میں ایسے مقام پر جانے کی کوشش کرے جہاں شہادت کی موت یقینی ہو اور جلدی ہو اور اس کی یہ کوشش ہو کہ جلد از جلد دنیاوی مہاتر سے نجات حاصل کر کے شہادت کی سعادت کے ذریعے ایک ہی میں جنت میں پہنچ جاؤں اور اپنے پروردگار کی ندا حاصل کر لوں یہ سب سے بہترین انسان ہے اس کے بعد وہ شخص ہے راج المعتا فیش اب مین شعاد جو کسی گھاٹی میں اکیلا ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو ید نا سا شراہ یدر ناسا اپنے شر سے لوگوں کو بچائے مین شرری اور ان کے شر سے بچنے کی کوشش کریں اور یعبدو ربہ اور اپنے رب کی عبادت کریں کرے حدیث میں نظیر اسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب کو ابد الخفی الغنی اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے جس میں تین اوصاف ہیں تقی پرہیزگار ہو متقی ہو اس کا دل اللہ تعالی کے خوف سے بھرا ہو الخفی اور وہ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی بجائے گمنام رہنے کی کوشش کرے اور غنی ہو غنی کمانا مالدار لیکن مالداری سے مراد دنیا کے روپے پیسے نہیں بلکہ الغناس النفس اس کے دل میں غنا ہو اس کا دل مالدار ہو اس کے دل میں لوگوں کے مال کا تمہ نہ ہو لالچ نہ ہو دنیا دار ان کے کاروبار ان کی کوٹیاں اور ان کی گاڑیاں انہیں للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے خود دار ہو اور اس کا دل اس گنا سے بھرا ہوا ہو یہ بندہ جس میں یہ تین اوصاف ہیں ایک اللہ کا خوف دوسرا گمنامی کو ترجیح دینا اور تیسرا دل کا گنا اللہ تعالی ایسے بندے سے پیار کرتے اور یہ حدیث بھی اس دور میں جب فتنوں کی بہتات ہو ایک انتہائی کارآمد راستہ ہے اور وہ شخص انتہائی آفیت میں رہتا ہے جو گمنامی کی زندگی کو ترجیح دے اگر ایک شخص اپنے علم کے ذریعے زمانے کے فتنوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں جو اپنے علم کے ذریعے ان فتنوں کا سد باب کرنا چاہے اور لوگوں کو فتنوں کی خطورت سے آگاہ کرنا چاہے اور تحفظ کا سامان فراہم کرنا چاہے لیکن جو شخص اس صلاحیت سے محروم ہو اس کے لیے گمنامی کی زندگی اور فتنوں سے دوری کی زندگی انتہائی بہتر ہے نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کے مطابق کو نوں اہلاس ابیوتھوں کہ فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کے احلاس بن جاؤ یعنی گھروں کا وہ ساز و سامان بن جاؤ جو ہر گھر کی ضرورت ہوتا ہے جیسے گھر کا چولہا ہے چارپائی ہے ہر گھر میں ان چیزوں کی ضرورت ہے میں نے وہ بھی چولہے کی طرح گھر میں ہر وقت موجود ہو ہر وقت سے براد بیشتر اوقات میں موجود تاکہ اس کو فتنوں سے آفیت نصیب ہو جائے تحفظ اور سلامتی کا راستہ عطا ہو جائے اور وہ فتنوں کے تلوط کے بغیر اپنے پروردگار سے جا ملے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی تھی دعا بھی وہی داورت فی وادے کا فطن تھا فقبدنی علیہ کا غیرہ الہ العالمین جب تو اپنے بندوں میں فتنوں کا فیصلہ فرما لے تو فتنوں کے ظہور سے قبل مجھے اٹھا لینا اس طرح اٹھا لینا کہ میں فتنوں میں ملوث نہ ہوں اور فتنوں میں تلمقس کے بغیر ہی تیرے پاس پہنچ جاؤں جاؤ تجھے عامل یہ حدیث بھی یہ دعا بھی اس امر کو ثابت کر رہی ہے کہ فتنوں سے دوری ہی در حقیقت عافیت کا راستہ ہے اور سلامتی کا راستہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا سمعتم من سمع دجال اپرا کہ جو شخص سنے کہ دجال ظاہر ہو چکا فل یا وہ اس سے دور رہے کچھ لوگ تماش بھی فطرت کے ہوتے ہیں جا کر تماشا دیکھیں محرم کا جلوس نکلے چلو دیکھ کر آؤ ربی رول کا جلوس ہے چلو دیکھ کر آئے کیا ہو رہا رد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہے ہیں یہ تماش مین لوگ انہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں اپنے ایمان کی سلامتی داو پر لگائے ہوئے وہاں چلے جاتے ہیں یہ حدیث ایک دلیل قاتل ہے کہ دجال جیسا فتنا جب دجال ظاہر ہو تو اس سے دور یہ نہ ہو کہ پروگرام بنا کہ چلو اس کو دیکھ کر رہے کیسا ہے فتنے کے مقام پر جانا بدعت کے قریب جانا یہ اس بدعت اور فتنے میں ملوث ہونے کا راستہ ہے شیطان اپنا وار کر سکتا ہے اور فتنوں میں ملوث ہونے کا جال بندے پر پھینک سکتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی بھی نشاندہی کی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بیماری لوگوں میں سرائد کرے گی اس بیماری کو نبی علیہ السلام نے کلب کا نام دیا ہے کتا جب پاگل ہو جائے ہلکا ہو جائے تو اس سے کس طرح دور رہنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو جس انسان کو کاٹے گا وہ بھی اس کی طرح کتا بن جائے گا وہ بیماری اس کے روگو ریشے میں سوائد کر جائے گی لا من جب خامنخلا مفصل الا داخلہ اس کے رگ و ریشے میں وہ کتے کا مرض داخل ہو جائے گا یہ اس کتے کا قرب اختیار کرنے کی بنا پر جو اس سے دور رہے گا وہ کٹوانی سے محفوظ رہے گا اور جو اس کے قریب جائے گا اس پر یہ اندیشہ قائم رہے گا کہ کتا اس کو کاٹ لے اور اس کو بھی کتا بنا کر چھوڑ دے اس طرح یہ فتنے اور بدعات جو ان کا قرب اختیار کرے گا ممکن ہے کہ وہ قرب اس انسان کو بھی بگڑتی اور فتنہ پرور بنا دے اور جو دور رہے گا وہ آفیت اور سلامتی میں رہے گا اس لیے جو فتنے کے ابواب ہیں انہیں پڑھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ انسان فتنوں کے تلوف سے بچ جائے ایک باپ اور بھی ہے اور وہ ہے فتنوں کی بہتات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دینا اللہ کے ذکر کو تلاوت قرآن کو اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ اپنی جگہ خود بہت زیادہ ادر و ثواب کا موجب بنتے ہیں لیکن فطروں میں خاص طور پہ امالِ صالح کی اور عبادات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ماخی بنیاسار کی روایت سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں عبادت الف لورج کا ہجرت فتنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کر لینا اس کا اجر ایسا ہے جیسے وہ شخص ہجرت کر کے میرے پاس آ یہ حدیث بڑی ہی معنی خیز فطنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا مانا فتنوں میں لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ایک قسم ان لوگوں کی جن کو فتنوں میں داخل ہونے کا شوق ہے ان کی تشہیر کا شوق سنتے پھرتے ہیں اور آگے بلا تحقیق بیان کرتے پھرتے ہیں ایک تو اس قماش کے لوگ ان کا فتنوں میں ملوث ہونا انتہائی ممکن ہے اور پھر جو تشہیر کا گناہ ہے جھوٹی خبریں پھیلانے کا گناہ ہے وہ اپنی جگہ قائم لیکن دوسرا شخص وہ ہے جو فتنوں کا دورے دورہ ہو تو اللہ تعالی کی عبادت ہو ترجیح دینا شروع کر دی ذکر و ازگار قرآن کی تلاوت اعمال صالح اس کا اجر کیا ہے کہ حجرت علیہ، وہ شخص میری طرف ہجرت کر کے آ اسے عبادت کا اجر ہجرت کے برابر ملے گا اور میری طرف آنے کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ فتنوں سے نکل کر نبی السلام کی خدمت میں پہنچ جائے تو اسے ایک مضبوط پناہ گاہ مل گئی اللہ تعالی کی طرف سے ایک حصار مل گیا اب یہ بندہ محفوظ ہو گیا اس نے تقوی اور عبادت کا منج اختیار کر لیا اب وہ محفوظ ہو کر ایک ایسی پناہ گاہ میں پہنچ گیا جہاں شیطان اپنا وار نہیں کر سکتا اور یقینا اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت کرے گا کہ اس بندے کو اللہ کے پیارے پیغمبر کا قرم اور آپ کی صحبت گویا حاصل ہو ہوگی یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو فتنوں کی بہتاج میں شیطان کا اعلی کار بننے کی بجائے اس منہج کو اختیار کرتے ہیں جو عقیت کا منحج ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اعمال صالحہ کو انجام دینا نبی علیہ السلام کی ایک عام حدیث بھی ہے ابن اعظم تفرغ عبادت عملہ طلبہ کا زنن و املا یدائی کا یا دئی کا ذنن یا رزن ابن اعظم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے فارغ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے ہر وقت کے لیے خارغ کر لے اپنے کام کاج کے اوقات میں سے کچھ اوقات نکال تلاوت قرآن کے لیے فراغت کا وقت یہ عزم کر لے کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضر ہو جاؤں گا نماز باجماعت ادا کروں گا کچھ وقت نکال ذکر و اذکار کے لیے تلاوت قرآن کے لیے اس کے دو فائدے ہیں املا قلب کا غن ایک تو یہ کہ میں تیرے دل کو غنا مالداری اور تونگری سے بھر دوں گا اور غنا روپے پیسے کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ غنا تو دل کا غنا ہے وہ املا یہ کا رزقہ اور تیرے ہاتھوں کو پاکیدہ رزق سے بھر دوں گا حرام سے نہیں بلکہ باقی حلال حل سے بھر دوں گا اگر تو کچھ وقت نکال لے میری عبادت کے لیے اپنے اوقات کی تقسیم کر لے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے ایک وقت مخصوص ہو تلاوت قرآن کا ایک وقت مخصوص ہو اللہ کے ذکر کا اور فلاں مہینہ مصروفیات سے وقت نکال کے عمرہ کرنے جائیں گے اس سال حج کریں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تفرغ ہے جس کا صلاح اللہ تعالیٰ فرمائے گا تاب حجرا فعل فیم الفکر الف کبھی حج کرو کبھی عمرہ کرو یہ مطاب جو ہے بار بار کرنا اس سے اللہ رب العزت بندے کا فخر بھی دور کر دے گا اور اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا تو ابن آدم اس طرح عبادات کے لیے کچھ فارغ وقت نکال ولا تو با مجھ سے دور نہ ہونا مجھ سے دوری کا راستہ اختیار نہ کرنا کہ دنیا میں ایسا منہمک ہو جائے کہ مجھ سے دوری اختیار کر لے کاروبار میں ایسا انحماق ہو کہ میری عبادت کے لیے تفرزی نہ ہو کچھ بندے اس طرح منہمک ہوتے ہیں نمازیں جا رہی ہیں لیٹ ہو رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش نہ سونے جاگنے کے اوقات بس دنیا دنیا اور, دنیا اور دنیا، صرف دنیا اللہ تعالیٰ فلاد کا عملہ قلبہ کا فقر و عملہ یا دئی کا فقرہ اگر مجھ سے دوری کا راستہ اختیار کرو گے اور میری عبادت کے لیے تفرخ نہیں کرو گے تو میں تیرے دل کو فقیر کر دوں گا بظاہر مال بے تحاشا ہوگا لیکن تیرا دل فقیر ہی رہے گا ایسا فقیر کہ تیرے دل میں مال کمانے کی ایسی ہرس ہوگی کہ کتا بھی کیا حریث ہوگی تکلب اسے بولتے ہیں دنیا کا متکلب یہ دنیا کی ہرس کا کتا نہ کھانے کا نہ پینے کا ہوش نہ سونے کا ہوش ہر وقت دنیا اور دنیا اور دنیا میں تیرے دل کو فخر سے بھر دوں گا اور تو دنیا دنیا کرتے کرتے آخر دنیا سے چلا جائے گا موت اپنے پنجے تیرے سینے میں گاڑ دے گی اور تیرا سارا کمایا ہوا مال جو تمام ہی نہیں کر سکا تیرے وہ رسا रहे کر رہے ہوں گے اور تو اس مال کا اللہ کو حساب دے رہا ہوں تو کہ اگر مجھ سے دوری اختیار کرے گا تو میں تیرے دل کو فخر سے بھر دوں گا بظاہر مال و دولت کثیر ہوگی لیکن دل فقیر ہوگی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی ہر وقت جمع تفریق اور ضرغ میں مصروف رہے گا نہ سونے کا وقت نہ کھانے کا وقت نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت اور یہ اللہ کا ایک عذاب ہے یہ پیارے بیغمبر کی عام حدیث تفر رکھنے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال اور بالخصوص یہ وقت فطروں کے دور میں نکالنا انتہائی کارآمد ہے اور انتہائی منفعت کا باعث ہے ابو صاحب الخوشن رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے ایک حدیث مصدر حاکم میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یہ حدیث فتنوں میں ایک اصل اور معیار کی حیثیت رکھتی ہے فرمایا کہ ان ممور ورائکم ایام الصبر مخاطب صحابہ ہیں تمہارے پیچھے کچھ ایام صبر آنے والے ہیں ایام صبر سے مراد وہ دن جن میں فتنوں کی بہتاط اور کثرت ہوگی اور صبر کرنا پڑے گا وہ دن جن میں ایسی اعلان تھے بخوب عزیر ہوں گے جو قرب قیامت کی نشاندہی کریں گے بڑے ہولناک فطریں ہوں گی بڑی آزمائشیں اور تکلیفیں ہوں گی ان نمبر میں یامت صبر تمہارے پیچھے تمہارے بعد یہ ایام صبر آنے والے ہیں یہ تکلیفوں کے ایام اور فتنوں کے ایام آنے والے ہیں کیا صبر و فی الن کل قابل جمر ان دنوں میں صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ دبانا یہ کون دبا سکتا ہے آگ کا دہکتا ہوا انگارہ مٹھی میں کون لے سکتا ہے لیکن ایسے ایام صبر ہو گے ایسے ایسے فتنوں کی یلغار ہوگی کہ صبر جو ہے وہ آگ کے انگارے کو مٹھی میں دبانے کے متراز ہوگا فرمک الم <سلام> الفیند <العامل> لہو اجر و حمسین رجولن ان دنوں عبادت کرنے والا عمل کرنے والا اعمال صالحہ انجام دینے والا ایک شخص اس کا اجر پچاس افراد کے برابر ہوگا یعنی جو کام وہ کر رہا ہے اللہ اس کو اتنا اجر دے گا کہ یہ کام گویا پچاس افراد نے کیا اور پچاس افراد کو فردن فردن جو ثواب ملے گا وہ اس اکیلے کو ملے گا صبر میں ایام فتنہ میں اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا اطاعت کرنے والا اور نیک مائل انجام دینے والا اس ایک شخص کا ثواب جو ہے وہ پچاس افراد کے برابر العام رفیلہ فتنوں کے دور میں عمل کرنے والا عمل سے کیا مراد یہ بات بڑی ہی قابل خور آج ہو سکتا ہے عمل کرنے والے بہت ہوں بزام خیش نیکیاں انجام دینے والے بہت ہوں لیکن حدیث میں یا شریعت میں اس عمل سے کیا مراد رہا ہے. الحدیث ہو یہ بعد. بعض بعض ایک حدیث اپنی تفصیل خود کرتی اپنی شرح خود کرتی نبی السلام کی ایک اور حدیث ہے المتمس کو فی ہن بیما ان تم آئے لو ادر و حمسین رجولن کے کے اس دور میں اس شخص کا اس چیز کو تھام لینا پوری قوت کے ساتھ جس کو تم نے تھاما ہوا یعنی صحابہ نے جس چیز پر تم قائم ہو اس چیز پر قائم ہونے والا عمل کے نام سے لوگ بڑی محنتیں کریں گے عمل کے دعوے دینے والے بھی بہت ہوں گے لیکن کون سا عمل باعث آفریت ہوگا باعث سعادت ہوگا وہ عمل جو آج تم کر رہے ہیں یعنی خالد اللہ کی وحی کی پیروکاری وہی الٰہی کا فہم اور وہی الٰہی کی اتباع یہ منحج کارگر ہے جو ان دنوں کام آنے والا ہے ورنہ بہت سے لوگ اپنے اپنے زخ میں آمال صالحہ انجام دیں گے مگر وہ بالکل بے کار اور بے مقصد کارآمد اس شخص کا عمل ہوگا جو اس چیز کو تھام لے اور وہ عمل اختیار کر لے جو عمل تم اختیار کرتے ہو جس چیز کو تم نے تھاما ہوا ہے مخاطب صحابہ ہے گرام بالکل صاحب گرام کے منحج کا پیروکار بن جائے اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھامنے والا ہو دعات تو بہت ہوں گے دعوت دینے والے بہت ہوں گے لیکن نبیر اسلام کی حدیث کے مطابق ایسے ایسے دعائت آئیں گے جو جہنم کے دھانے پر کھڑے ہو کر دعوت دیں گے جو ان کی پیروی کرے گا اسے اسی وقت اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے ایسے ایسے خطرناک لوگ ہوں گے لیکن وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو فتنوں کے اس دور میں بھی منہج حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہی الہی کے پیروکار ہوتے ہیں ہر مسئلہ کتاب و سنت سے حل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اسی کو پختگی سے تھام لیتے ہیں وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں تو ہر عمل مراد نہیں ہے. بلکہ ایسا عمل جو منہج اصحاب رسول پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بیگمبر کی تبا پر ہو اور کتاب و سنت کی پیروی میں ہو اسے ایک شخص کو پچاس افراد کے برابر اجر ملے گا یعنی جو وہ کتاب و سنت کی اتباع میں نیکی اختیار کرے گا اللہ اتنا خوش ہوگا اتنا اجر دے گا کہ گویا کتاب و سنت کی اتباع میں پچاس افراد نے وہ نیکی کی اور جو ثواب ان پچاس افراد کا ہے وہ اسے ایک شخص کو حاصل ہوگا مصدرک حاکم کی روایت پوری ہوئی سنن ابو داؤت میں یہ حدیث موجود ہے اس میں کچھ الفاظ زائد بھی ہیں صحابہ نے پوچھا من او منہ وہ پچاس افراد ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے وہ ایک شخص جو نبی علیہ السلام کی سنت کو تھامنے والا ہوگا جس کا اجر پچاس افراد کے برابر ہوگا وہ پچاس افراد اس دور کے یا اس دور کے فرمایا کہ بل من کم تم میں سے پچاس افراد تم میں سے ہوں گے یعنی تم میں سے پچاس افراد کا اجر اسے ایک شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو ایم صبر میں اس قدر نیکی کے منہج کو اختیار کرے کہ نیکی کے تعین میں بھی اللہ کے پیارے بغمبر کا متبیع فرمان ہو اور صحابہ کے منحج کا پیروکار ہو وحی الہی کو تھامنے والا ہو اور و ویدائش سے پوری طرح نفور ہو متنفر اور بچنے والا ہو تو اس ایک شخص کا اجر پچاس صحابہ کے برابر ہو سکتا پچاس صحابہ ایک صحابی اس کے اجر و ثواب کا کیا کہنا جس شخص کو اللہ حب نے اپنے چہرے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کے دیدار کا شرف اداف روا دیا وہ اس فضیلت میں ایسا منفرد ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا صحبت کا شرف نبی علیہ السلام کے دیدار کا اور آپ کی زیارت کا شرف بہالت ایمان اور اسی پر بندے کا انتقال ہو جائے کوئی اس شرف میں شریک نہیں ہو سکتا لیکن جو شخص ایام فتنہ میں اس کا ذوق یہ ہو نبی السلام کی اتباع کرنی ہے آج کے دور میں کلفتیں برداشت کرنی ہیں تکلیفیں برداشت کرنی ہیں مگر ایسے علما سے ملنا ہے جو صحیح سنت کی نشاندہی کرتے ہیں اور اسی کو اپنانا ہے اور فی الن اپنا لے لوگ فطروں میں ملوث ہوں فطروں کی تشہیر میں ملوث ہوں میڈیا اپنی جگہ چیختا چلاتا ہو مگر یہ ایک شخص پرسکون ہو کر امام الانبیاء کی طباہ کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کے منحص کی پیروی کرتے ہوئے تعلق باللہ قائم کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے تفرق اختیار کر رہا ہے اور بالکل نبی علیہ السلام کی سنت کی طباہ کرتے ہوئے اور آپ کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے عبادت انجام دے رہا ہے تو اس ایک شخص کا ثواب پچاس صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے ان کی نیکی اور ان کے اجر کے برابر ہو سکتا ہے اور نبی رسلام کی ایک حجی صلی اللہ یہاں منتقل ہو سکتی ہے آپ نے ارشاد رمایا تھا لو انفقا مسلح عہدین صیفہ اگر میرا ایک صحابی لو انفقا عہدوں کو مسلح عہدین میرا ایک صحابی اگر لو ان فخ مسلح ہو اگر تم لوگ عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو لہو انفقت مسلح اور ہو اگر تم لوگ عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو لما بالا کا مدعا دہ بلا نصیفہ تم لوگ میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو ایک پاؤ بھر کھجوریں یا دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر تو صحابی کا اور اس کی نیکی کا کیا ہی کہنا مگر ایم فتنہ ہے جس شخص کو اعمال صالح کی توفیق آ جائے اور فتنے کے دور میں بھی وہ سنت رسول کا حریص ہو وحی الہی کا متلاشی ہو یہ اس کا ذوق سلیم ہو تو اس شخص کے اجر و ثواب کا کیا ہی کہنا تو فتنوں کا وقوع بہرحال ہوگا نبی السلام کی نشاندہی موجود ہے پیش گوئیاں موجود ہیں مگر وہ لوگ انتہائی عافیت میں رہیں گے جو فتنوں کے تعلق سے جو فطری ابواب ہیں اور پیارے بیعمبر کی تعلیمات ہیں انہیں پڑھتے رہیں مطالعہ کرتے رہیں اپناتے رہیں تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکیں کیونکہ فتنوں میں ملوث ہونا ایک بہت بڑی ہلاکت ہے تباہی اور بربادی ہے جبکہ کہ عافیت جو ہے عفیت کا راستہ انتہائی سلامتی کا راستہ ہے تبھی رسول اللہ عسم کا فرمان ہے القائدی خیر قائم خیر الماشی جو فتنے ہو تو لیٹنے والا شخص بیٹھے شخص سے بہتر ہوگا بیٹھا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا مانا جس قدر دوری اختیار کرے ان فتنوں سے اور اپنے رب کا قرب اختیار کرے اسی قدر وہ آفیت کا راستہ ہے اور اگر وہ فتنوں کے اس دور میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا پوری طرح طالب اور حریص ہو اور اس کے مطابق عمل انجام دینے کی کوشش کرے تو اس کے اجر و ثواب کا کیا ہی کہنا اللہ تعالیٰ اسے توفیق کی صدا ہے اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز نہ حاصل ہو سکتی ہے نہ مکمل ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے اللہ پاک ہمیں عافیت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب ال ہر وقت ہر دور میں اور بالخصوص فتنوں کی پہتاج میں اپنی عبادت کی توفیق دے اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی توفیق عدا فرما دے اقول اقولہ باخرانہ الحمد للہ رب العالمين السلام علیہ رسول اللہ و وبات بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے اپنے مریضوں کے لیے دعا کرنے کریں کم المرعزت تمام بھائیوں اور بہنوں اور خاص طور پر جن کے لیے درخواست کی گئی سب کو اللہ تعالیٰ سکھ حاجلہ اور دائمہ داتم بالخصوص ہمارے دیرینہ جماعتی ساتھی اور بھائی سکندر صاحب سکندر آٹھو والے ان کے لیے دعا کر دی اللہ تعالی عنہ بھی صحتِ کامل حاضلہ اور دائمہ طافمت یہ آج کا اعلان جو ہے یہ مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن الحدیث کے لیے ہے یہ ادارہ خان بیلہ پنجاب میں یہ واقع ہے یہ ملتان کے قریب اور اس کے بانی مولفار محمدی رحمہ اللہ ہیں یہ بہت بڑے عالم دین تھے اور ان پر خاص طور پہ وہ حدیث منطبق ہوتی بلّہ عالم جو بھی آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو گمنام ہو اور غنی ہو میرے علم کے مطابق و اللہ عالم کے تینوں صفات اس شخصیت پر منطبق ہوتی ہیں انہوں نے یہ ایک ادارہ اپنے علاقے میں قائم کیا جو اللہ کی فضل کرم سے بچوں اور بچیوں کی تعلیمی مصروف ہے اور اب بھی انہوں نے اپنی تمام اولاد کو اور دین کی تعلیم دی اور عالم بنایا ان میں سے ایک نمونہ ہمارے مولانا داود شاکر حافظ اللہ ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں اور اس وقت اس ادارے کی سرپرستی کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آج کل ادارے اور یہ تعلیمی نظام وسائل کا جو ہے وہ طالب متقاضی ہوتا ہے وہ ساتھی ہی باہر ان موجود ہوں گے آپ تعاون کرتے جائیے گا تاکہ یہ ادارے چلتے رہیں اور جو بھی تعلیمی راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرما اور اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں اس وقت نوے بچے اور ایک سو بیس بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور تیس طلبہ وہاں اقامتی ہیں جو وہاں رہتے ہیں جن کا تمام جو ہے وہ کھانا پینا اور بقیہ سارے مصروفات ادارے کے ذمہ ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کی سرپرستی کرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو علم کا سرپرست بنا دے بہت بڑا صدقہ جاری ہے یہ اللّہ تعالیٰ تحفیق فرما دے اندہ ان ان محمد ون شور حسینہ سیاح اللہ حدی اللہ وشد اللہ لا شریق علیہ وشد الن محمد ربدہ رسول أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موثثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وغضاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اختأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقف لنا به وعف عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم انصر من نثر دين محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم وخذل من خضر دين محمد صلى الله عليه وسلم رأس جعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت سمير عليم كتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه